a mm -hmm. خاصو اللہ شام احسان اللہ سوال پیدا ہوتا ہے پرمارا کیا ایک سی جا پروا چڑیا اچھا من بیٹھے جو سادے بار بھی انسان بہت ایکشاس فرما نونا چاہدہ نیامتہ نہیں کر سکتے نیامت بنتی ہے وارکا پتا بارگاہ وارکا دن ہے جو میرے لاگا میرے سر شان ہوتا لا تاہ فرمائی اگر تو زندگی جیتی دل شان ہی ہو جنا پیدا کرنا کچھ اس جگہ اس زمانے میں فرق پی جا جگو چلا وجہ ہے جو احسان جس دو لیکن بابی کسی بھی احسان جتلایا نہیں احسان چنتے ضرور نہیں لیکن جتلائے صرف احسان ہے کیتا بھی بھی ہے یہ کہ پرور جان ہے جس کو بنایا سی نہ جان بنا سگے انسان ہے پر جتایا دینا رولا ای ماہول <سؤال> بنایا اپنے بنایا سیو سزاہ آدھے وہ ایک روازت ہے لیکن حطان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سری ہے اس روازت میں اسلام کی جنب آیا ہے اسلام میں کئی سارے کئی سارے اور کئی سباب نے آیا مخندسہ بردار باکہ اس آیا مخندسہ نے حضرت ہم نے وعدہ کرتے اور بخشش اور ایمان والوں کی مغفرت ہم کو فرما دی لو نہ ہوش مانو اللہ جل جلالہ برکات آپ اللہ علی نورین ایک بار فاطمہ جد ہوئے جدو دنیا شریف لیا جب آپ کی علاقت علاقت رکھ کے چالیس سال پڑیے چالیس سال پہلو امام امدیا پی سرکار نے فرمایا پہاڑی دارولا رف ماش لے سو شدتے ہوئے چلو ہے کوئی بھی سورت مومن نہیں سی مومن سارے بعد بنے گی سورت کا پروندہ تھا رسول کو یہی رحسان ہے مغوش فرمایا موجود نہیں جب کیا ہلاک نقوبت ہوئے موقع سے موجود بھی نہیں شروعات لگے پر وہ تیارہ جدو زیادہ جا رہا ہے جب کیا ہے اس میں کوئی بھی موبائل نہیں پڑے گا میرا مختلف بدلاؤ والا لوگ میں موبینوں پر کے افران ہے موبلوں پر کے اس میں ہے بہت اگر مشینوں یعنی کہ کہ کیا نبی شرور تے نا رب دیا حکمت رب کریم نے اس وقت کو ہی آتا ہے جلد رب کریم نے باقی کریم کانیا پاک سرکار سرکر وار دیکھے بلی دی ہو دی ادو کہ جو نبی کوئی ظاہر ظاہر ہے کوئی یہ والی ظاہر اس رو میں وہ پاپ دے دے کہ جڑی اندر والی اس رو بھی پاپ دے ظاہر یعنی بندہ کرو شمار ہوگا جسے بندے کا کس اور روز گرا سنا کے اس برف تر سنا کے یہ نفا ل خلاف اگر کوئی مشینری چلا کو کرے غریب پٹرول پانا شروع موبائل بنا مشینری اس نے نفا اس طرح کر دینا ہے جیسا تو مشینری نقصان کبھی نفا دے سکتی اور میں سوال کرتا جب بنائے مشینری کو تو مشینری جو ہے وہ نفا اس کے قوانین کے مطابق پڑے اس کے قوانین کی خلاف برسی کر کے وہ نفا نہیں دیتی ایک کسان کو بنایا ہے پروٹ بگاڑے آ رہے کیا ہے جاہریت کیا ہے گمراہی کیا ہے آدھے واسطے پر بھی قانون بنا لیں جن میں ساریاں سبریاں سارے واسطے قانون بنا لیا یہ دلالت ہے یہ جاہریت ہے یہ اسلام آپ جو بتا رہے وہی سب آئے شریف لے آئے کریم نے اس برچ پر, پر کے جوان فرمایا جبان فرما کے گئے وفاع چھ کے جہاں کرنا اداری خوانین کا پتا چلتا ہے خواتین ہو رہا کے دیا مرضی ہے مرضی مرضی وجہ شری بنے سنگر ہی کھڑے رہے ادر ہی بنے سنتے کھڑے رہے تو شہید کرا کے آج یا جنگل آئے خلاف کر کے میرے آسمان کو حکومت ماروار بھی مارو نہیں تیرا قانون نہیں بنیا تیرا حکم نہیں مریا کریں انسانے بنائے ہوئے اپنے آپ کے اپرادھ نہیں پر سما ہے سدر پیچھے سے سوچتا اپنا شاید نہیں یا اصول <سؤال> دیار شنہ ایم اے سطح کے ایم اے سطح کی ڈگری لینا ہے اور فکی کیوں کرتے ہیں جن کو ڈگری ہوے یا جڑا حافظ قرآن خاری قرآن عالم دین سید گردا ہے ایک پاسو چار شستہ اے نے انہاں چوں وچوں ایک چوکی نوکری ہو گئی قرآن قرآن ان پالے دیو گیا او جو دے کوچے تو حاصل ہے کیوں اس واسطے کہ بکنا داری اپنا اشتے گوڑے نہیں جوان داری نال نہیں اوے کیا او جڑا دوریاں سرکاری <سؤال> تعلیم ہوئے گا میرا میں شبست ہوئے گا پھر پیار ہوئے گا میرا میں شبست ہوئے گا اور میں پوچھتا ہوں جب کے کی پوچھ رہا ہوں بیٹھوی کرے وہی کھڑا ہے شام بھائی شداب والے اشمبلی والے جڑے بولا کرواؤ گ سونے بھی قابیل نہ بنے سے تو اداب پہ جا رہا ہے وہ آداب پہ تنا یہ سبلی والے کا پرانا یہ سبلی والے اور بعد میں sa no یاد رکھو کہ کا ذکر توارخ میں اور دین آج میں آئے دے لوکھاں دے دلانو شاف کر کے انہاں دلانے لچو اور گہرا بھی اس ملادے گہرا بھی ہمارا بھی ہمارا بتانو کر کے پرور دیگار کیا نخبت باما آج کا تشریف لیا ہے دے اور بندیانو پرور دیگار کیا نخبت باما آج کا تشریف لیا ہے دے یہ آگا نفید اومر کا لینا فکر سوشی یہ اصلا خوش موکشن پورا دا کریے کہ وہ خلدے بھی لاد کو ہے رکھا سوارے پورا کرا گے گے اور پور سٹ دن روشنی یاد کرتا ہے روزانہ بہت دیا سارے بہت دیا خبر اللہ حضرت شاند. شاند